السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاه والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله صدق الله العظیم آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن اور مشرق کی محبت میں کیا فرق ہے مومن جو ہے یہ اللہ رب العزت سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کو چاہتا ہے اگر اولاد ہے مال ہے جائیداد ہیں بیوی بچے ہیں جو بھی ہے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کی چاہت کو مدنظر نظر رکھتا ہے اور بے حد اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے برعکس جو مشرق ہے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتا ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی حاجت روا بنا لیتا ہے وہ اللہ سے ایسی محبت نہیں کرتے جیسی محبت وہ اپنے پیروں سے اپنے فقیروں سے اپنے معبودوں سے کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہاں ہی بس نہیں کی کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیا بلکہ محبت میں بھی وہ حد سے گزر گئے جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی بالکل ویسی محبت انہوں نے اوروں سے کی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اوروں سے ویسی محبت کی جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی اور مسلمانوں نے اللہ سے اتنی سخت محبت کی اتنی شدید محبت کی اب مشرق کی محبت کا انجام دیکھیے اور مومن کی محبت کا انجام دیکھیے اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ یہ اتنی محبت کرتے ہیں دنیا میں قیامت والے دن تو وہ ان کو پہچاننے سے ہی انکاری ہو جائیں گے کہیں گے ہم نہیں جانتے دنیا میں جتنے تعلقات تھے ان کے اپنے پیروں فقیروں کے ساتھ وہ سارے ٹوٹ جائیں گے و طاقت بیہم الاسب تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے یہاں تو یہ کہتے پھرتے ہیں نا کہ یہ ہمارا سفارش ہی ہے یہ ہماری سفارش کر دے گا ہمارا فلاں بزرگ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا تمام رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی سوائے ایک کے وہ ہے اللہ کے لیے محبت اور جب وہاں جا کے دیکھیں گے کہ مایوسی ہو جائے گی مایوسی چھا جائے گی ان کے اوپر تب کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں چلے جاتے اگر ہم اب دوبارہ دنیا میں جائیں تو ہم بھی ان سے منہ پھیر لیں گے ان سے اعراض کر لیں گے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گے لیکن جو مومن ہیں ان کی محبت ازلی ہے ابدی ہے اتنی ازلی اور ابدی ہے کہ اللہ ان کو جیسے بھی آزمائے لیکن ان کی محبت میں ذرا بھی فرق نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے آپ بھی وہ دعا یاد کریں آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ انی کا حبک کا من میں والعمل ولامدی یو کربون حبک اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے اور ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جس عمل کو تو پسند کرتا ہے اللّہ اس اللک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یوکربنی اللہ حبک اور ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو عمل کر کے میں تیری محبت پا سکوں مومن تو دور کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت سے ہر وقت سرشار رہتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا لمبا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے یہ سب محبت کی وجہ سے تھا ام المومنین حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آزان شروع ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے اور یوں محسوس ہوتا جیسے ہم سے کوئی جان پہچان ہی نہ ہو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے کی پوری زندگی وَلدینہ آمن اشد اشدحب اللہ کی جیتی جاگتی تصویر ہے جو مومن ہے ان کی اللہ سے جو محبت ہے یہ ہمیشہ رہے گی اور یہی محبت ان کو جنت میں لے کے جائے گی جب کہ جو کافروں کی محبت ہے وہ ساری محبتیں دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گی دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گی ترجمہ سنیے اللہ فرماتے ہیں وامن عناصی اور بعض لوگ میں تاخو وہ ہیں جو بناتے ہیں مندون اللہ ہی اللہ کے سوا اندادہ شریک یوہب وہ محبت کرتے ہیں ان سے کہ جیسے محبت کرنی چاہیے اللہ سے وََدینہ اور وہ لوگ آمن جو ایمان لائے اشدُ دو وہ زیادہ سخت ہیں حبن محبت کرنے میں اللہ ہی اللہ سے ولو اور اگر یرا دیکھ لیں الدینہ وہ لوگ جنہوں نے ظالم ظلم کیا اس وقت کو جب یرون العذاب وہ دیکھیں گے عذاب ان نل تو اس بات کو جان لیں گے کہ ان القوتہ یقیناً قوت لہی اللہ کے لیے ہے جمین سب کے سب وہ ان اللہ اور بے شک اللہ تعالی شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے اس جب تبرا بیزار ہو جائیں گے اللّینہ وہ لوگ نتو جن کی پیروی کی گئی من اللّینہ ان لوگوں سے جنہوں نے اتباء پیروی کی واراضاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو واتا قطع اور ٹوٹ جائیں گے بھیم ان کے الاسباب تعلقات وقال اللہ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباء پیروی کی لو کاش کے ان لنا ہوتا ہمارے لیے کر ایک بار واپس جانا فنتبر رہا تو ہم بھی بیزار ہو جائیں گے منہم ان سے جیسا کہ وہ بیزار ہو گئے ہم سے وہ کہیں گے کہ کاش اب دوبارہ ہم دنیا میں جائیں اور تب ہم ان کا ویسے ہی ساتھ چھوڑ جائیں جیسے آج یہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اللہ فرماتے ہیں کدال کا اسی طرح یریم اللہ دکھلائے گا ان کو اللہ مالا ہوں ان کے عمل حسارات ان حسرتیں بنا کر علیہم ان پر وما ہوں اور نہیں ہے وہ بخار جینا نکلنے والے کبھی بھی مناری آنکھ سے صدق اللہ عظیم